بسم اللہ علامہ ص اللہ علیہ محمد آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ واٹسپ گروپ علی بات انسو والن الباشہ اور باقی تمام سامعین خالم گرامی برادران سب کو سلام مس کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے حج درج نمبر تین سو نو ستارہ ہیں اس میں دعائیں صوفیہ کا <coughs> تین سو نو شروع سے لے کر تک درست تعداد ہے اور ستارہ دعائے صوفیہ کا تو صوفیہ کا جو ہے پہلا پیراگراف پہ جو پہلا جو دعا ہے پہ اللہ اس میں کل چودہ اللہ ہیں تو پہلا پیراگراف جو ہے اس کا جو ہے آخری حصہ پہلے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کو وشلا دے کر گیارہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے تو ان میں سے اسے پہلے پیراگراف کا آج گیارہواں جو حصہ ہے گیارہویں دعا ہے وہ ہے واطا آسم البیحا من ہاں یہ مبارک جملہ ہے جو پہلے پیراگراف کا آخری حصہ ہے ہاں جی ہوا تا آصم البی یہ مبارک جملہ ہے اس میں بھی لفظ تا و ایک ہے بی جو پہلے سے بار بار آتا رہا ہے تمام جملوں میں تکرار ہوا ہے مین کے معنی سے کے معنی میں ہے کل اور سو یہ الفاظ ہیں کل چار الفاظ ہیں ان کے ترجمہ اور لوگوں کو بتا دوں تین چار الفاظ ہیں. تو سب سے پہلا جو ہے و اس میں لگ لفظ تا آسیموں الگ لفظ ہے یہ پھیل ہے نون کو حرف ہے اس کا نون وقاعہ بولتے ہیں یا جو ہے ضمیر ہے ہاں جی ضمیر منصوب متصل شواد متقلب میرے اور میری میرے کے معنی میں اور مجھے کے معنی میں آتا ہے میرے میری کے معنیٰ میں آتا ہے مجھے کے معنیٰ بھی دیتا ہے ہاں یہاں دعا میں اس مقام پر جو ہے مجھے کے معنی, معنی مجھے کے معنیٰ میں ہیں ہاں جی تاش مجھے کے میرے کے سے پہلے جگہوں پر میرے سیارہ تھا میرے میری یا مجھے کے معنیٰ سیارہ تو تاسم نعنی جو ہے تاسم کا معنی یہ فیل جو ہے اسفیل آسمہ یہ آسم و سے شیخ آواد مذکر حاضر معروف اسفیل مظاہرے ہیں اس بیمانی اس کا معنی معذر معنی روکنا یا آسم یاسم اس کا مظر معنی, معنی روکنا بعض رکھنا بچانا حفاظت کرنا یہ سارے معنی ہیں اور عرب بولتے ہیں آسم وسطہ آسمہ کا معنی باندھنا تو یہاں دعا میں جو ہے ان معنی میں سے بچانا حفاظت کرنا ہاں جی اور بعض رکھنا یہ بھی جو ہے اس معنی سے یہ بعض رکھنا بھی اس بچانے کے معنی میں ہاں جی یہ معنی زیادہ مناسب ہے یہ معنی اور تو تاسموں نے تو اس معنی کے لحاظ سے اے اللہ تو مجھے بچائے اللہ تو میرے حفاظت فرما یہ معنی ہے تاسم تو بچاتے رہیں تو بچائیں مجھے تو مجھے مجھے بے ہاپ با اس با کو حرف جر بولتے ہیں ناوی اسلام ہا کو ضمیر بولتے ہیں ہاں یہ ہا پہلے سے ایک دفعہ چکا ہے اس کا یہ ہاض امیر ہے اس کے اسے وہی رحمت ہے جو پہلے حصے میں دعا کی علامیہ سلو کا رحمت امن من دکھا تو اس لفظ رحمت کے طرف پلٹتی ہے رحمت کا معنی ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا رحمت کے معنی شفقت مہربانی نرم دلی اور احسان کے معنی میں ہیں لغات کی میں چار پانچ معنی جو ذکر کیا پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں تو تو یہاں اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی اور سارے اس پہلے پیراگرام میں اللہ کی رحمت کو وسیلہ دے کر ہاں جی اللہ تعالیٰ خود سے اس کے رحمت کو وسیلہ دے کر یہ گیارہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے تاشموں نے بیہ یعنی اس رحمت کے وسیلے سے چونکہ ہاں کہ ضمیر رحمت ادھر پڑے گا تو اے اللہ تو مجھے بچائے اس رحمت کے وسیلے سے اے اللہ تو میرے حفاظت فرما اس رحمت کے برکت سے اس رحمت کے واسطے سے اے اللہ تو میرے حفاظت فرما اے اللہ تو مجھے روکے رکھے میرے حفاظت فرما مجھے بچائیں یہ سارے معنی اللہ تو مجھے بچائے تاسموں بھی بھیا اس رحمت کے وسیلے سے برکت سے توسط سے یہ سارے معنے مین کل لسو مین کے معنی سے کے معنی میں ہیں ہاں جی من کے معنی سہ کل کے معنی سب ہر ہر قسم کی یہ معنی ہے، من کلِ سے من کل یعنی ہر قسم کی ہاں جی سپ ہر قسم ہر ہر قسم یہ معنی ہے، سو کا معنی لغت میں یہ جو ہے سا آہو سے اس کا اسم اس کو صرفی اسلام ناوی اطلاع میں حاصل منظر بولتے ہیں صرف میں کائے سا آہ کا جو ہے اسم ہے یعنی حاصل منظر ہے اس کے معنی سو کا معنی آفت شعر و فصعالمنجد نامی عربی مشہور کتاب میں اس کے علاوہ جو ہے سو کا معنی جو ہے برا بط خرابی وغیرہ برائی یہ سارے معنیٰ ہے ہاں جی سو کا معنی یعنی اے اللہ تو مجھے اس رحمت کی برکت سے ہر قسم کی سو سے مجھے بچا یعنی ہر قسم کے آفت سے تم میری حفاظت فرماتے رہنا ہر قسم کی شر و فساد سے تم میری حفاظت فرما اور حفاظت پڑھتے رہیں حفاظت کرتے رہیں چونکہ تاثم و مذاکر سے اس میں استمرار ہے ایک دفعہ نہیں ہمیشہ میرے حفاظت فرماتے رہیں ہر قسم کی برائی سے خرائوی سے بورے چیزوں سے نقصان دہ چیزوں سے اذیت ناک چیزوں سے اللہ تو میرے حفاظت فرماتے رہیں تو اس کا فرمانہ یہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ سے ہاں جی تو تجمین اے اللہ میں تو سے سوال کرتا ہوں اللہ من سالوکہ سے جوڑے گا جیسے ادوا کے شروع جملے سے کہ تو اس رحمت کے وسئلے سے مجھے ہر قسم کے آفات یا دنیاوی اخروی یا برائی و شر فساد سے بچائے رکھ ہاں جی اللہ جو ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اس رحمت کے وسیلے سے واسطے سے برکت سے مجھے ہر قسم کے آفات دنیا و روی یا برائی و شر و فساد سے میری حفاظت فرما ہاں جی حفاظت فرما یہ دونوں معنی صحیح ہے یہ میں نے تھوڑا سا تفصیل سے مانا گیا دعا کے شروع کو اس سے جوڑ کے چونکہ یہ آخری کلمہ ہے جوڑ کے میں نے ترجمہ کیا ہے پوری دعا کا اور جب کہ وہ سید خوشر نے اس کے شاعر ترجمہ کیا اور اس سے مجھے ہر برائی سے بچائے رکھ تجمہ بھائی ہے سو کا معنی برائی کیا تاسموں کے معنی بچائے رکھ جو کہ لغت میں آیا ہے اور علامہ وشیر محل کو تجمہ اور ہم ہر ہر دکھ اور برائی سے مجھے بچائے رکھ تو انہوں نے سو کا معنی ہر ہر دکھ اور برائی دونوں مانا کیا باخوشہ نے صرف برائی کا معنی کیا انہوں نے دکھ اور برائی دونوں مانا کیا تو لغت گرامہ میں برسو کے معنی برائی کے معنی بھی آیا ہے برا اور بد، خرابی کے معنی میں آیا ہے اور آفات اور شر و فساد کے معنی میں آیا ہے تو نجات جو ہے علامہ محرم اور غور باخوش دونوں علامہ نے جو اور برائی لیا یہاں پر دو دو کو ملا لیا سو کے معنی میں دونوں مرا لیا جب کہ لغت المنجب میں سو کا معنی آفت شر و فساد لیا ہے آفات اور شعر و فساد تو ان دونوں حضرات حق میں آفات کا ایک وشی مانا لیا ہے کیونکہ ہر برائی اور دکھ کی چیزیں بھی سو کے مفہوم میں آتی ہیں ہاں کیونکہ انسان کو اور وہ جو پسند نہیں ہے آپ کو آپ کو چیز برا لگتی ہے پسند نہیں ہے اور آپ کو یہ آپ کے نقصان دے ہیں آپ کے دنیا کے لیے نقصان دے ہیں یا آپ کے آخرت کے لیے نقصان دے ہیں آپ کے ہاں جی، جسمانی صحت کے لیے نقصان دے ہیں آپ کے روح کے لیے نقصان دے ہیں ہاں جی ان سب کو جو ہے سو سے تعبیر کیا قرآنی اسلام میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیے دعا کہ آخر میں گیارہویں دعا و تا آسم ان بےحا من کلِ سو اے اللہ تو مجھے ہر قسم کے سو سے میری حفاظت فرما ہر قسم کی برائی سے میرے حفاظت فرما ہر قسم کی خرابی سے ہاں جی برے اعمال سے کردار سے شر و فساد سے یا اللہ تو اس رحمت کے واسطے و برکت اور وسیلے سے میری حفاظت فرما یہ معنیٰ جو وا تعصمن بہا منک سو کا جو ہے یہ معنیٰ ہے تو نج الحمد جو ہے یہ ہماری دعا پہلے پیراگراف جو ہے الحمدللہ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا توالباً جو ہے پہلے پیراگراف دس نمبر دو سے شروع ہوا ہے پہلے بل کی شروع ہی سے درس نمبر ایک سے جو ہے دعا سوفیہ کے بارے میں ہے باقی درس نمبر دو سے جو ہے یہ پیراگراف شروع ہوا تھا تو الحمدللہ جو ہے ابھی سے تارانگ درست تو کل سولہ درسوں میں یہ پہلا پیراگراف کلیئر ہوا ہے پہلے پیراگراف آلو کی تحفظ دہ رہا ہوں پہلا پیراگراف یہ علامِ انی کا رحمت من جگا تہدی بہا قلوی ہاں جہ تجمہ و بحہا شمنی وطع و بحا شاسی وطرد و بحا الفتح و تسلح و بحہ دین وطافس و بحا غائب و ترف و بحا شاعدی تو ذک عملی و تو بعد بحا و تو لحمن بحا رشد و تاسمن من منکل سو یہ پورے ترجمہ جو ہے دعا دعا کا جو ہے توضیح تجمہ تشریح آپ لوگوں تک پہنچ گیا مبارک دعا کا جو ہے ہاں جی یہ دعا کا تج معلوم پہنچ گیا تو الحمدللہ جو ہے یہ پہلا پیراگراف کلیئر ہو گیا اس کی توضیع آپ لوگوں تک پہنچا دیا اور ابھی انشاءاللہ کل سے دوسرا پیراگراف ہم شروع کریں گے انشاءاللہ شاء آپ لوگوں کی دعاؤں کی مدد سے آج کے اندر تھوڑا مختصر ہے چونکہ ایک ایک پیراگراف ہی لے کر کے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ